ول مرسلات حوائن فرشت ارفن ول ہوائیں یا فرشتے مرسلات ہوائیں یا فرشتے مسلسل آنے والے فل اسفن تیز ہوائیں یا تیز فرشتے جلدی آنے والے و ناشرات نشر بادلوں کو چلانے والی ہوائیں یا فرشتے کٹھا کرنے والے فل فارکات فرقن بادلوں کو تقسیم کرنے والی ہوائیں یا فرشتے پھل ملک اور نصیحت ڈالنے والی ہوائیں یا فرشتے اجرن اتمام حجت کے لیے کافروں پر اور نظرن اور مومنوں کو ڈرانے والے کافروں کے لیے عذر نہ رہے مومنوں کے لیے ڈراوا نہ رہے ان ماتو دو ن جواب ہے قسم کا کہ تم جس کا وعدہ دیا جا رہے ہو وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی کیا مت فیضن تم ست جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے آسمان چیر دیا جائے گا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا رسول سب بھی اکٹھے کیے جائیں گے لے یوم اجلت یہ کس کے لیے کٹھے کیے جا رہے ہیں لے یوم اجلت لے یوم فصلے یہ فیصلے کے دن کے لیے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تجھے کون بتائے کہ فیصلے کا دن کون ہے تو ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا پہلے کافروں کو سمن نت پھر پیچھے نہیں لگا دیا ان مکہ والے کافروں کو نفا لو بل یوں ہی ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ وہ لوگ یوم ضلع المقصبی الم نخل و کم کیا ہم نے بنایا نہیں تم کو ایک حکیر سے پانی سے فِي فیقر مکین اور بنا دیا ہم نے اس کو بیٹھ ٹھہرنے والی جگہ رحم کے اللہ قدر معلوم ایک معلوم اندازے کے مطابق فقدرنا پھر تدبیر کر لی ہم نے فن ملکہ بہترین ہم تدبیر کرنے والے ہیں ضلع المقصبی پھر بھی جو جٹ ہیں اللہ نہ تو ان پر ارم نہ جال ارز ہم نے کیا نہیں بنایا زمین کو کافی اح وا ماتن زندوں کے لیے بھی اوپر ٹھہرتے ہیں مردوں کے لیے بھی نیچے دبائے جاتے ہیں زمین کافی ہے وجالنا فی ہاروا اور بنا دیا ہم نے بیچ اور زمین کے پہاڑ شام خوات بڑے اچھے اچھے واسقہ کو مہن فرا تھا اور پلا دیا ہم نے تم کو پانی بڑا میٹھا میں لوگ میں مکرض بھی پھر بھی جو نہیں مانتے بڑی لانا تو ان پانا ان تلے کون تم بھی چلو چلو اس کی طرف جب تھم تھے اس کو چٹلاتے چلو اب قیامت کی طرف ان تلے کو شہاب چلو طرف اس سائے پہ جو زی صلاح سن، تین شاخوں والا شولے ہو گئے ہر طرف سے لڑے گا لا زلیل اور نہ دھوپ کی طرح سایہ ہوگا ولا یغنی من اللہ نہ برقے سے بچانے والا کوئی ہوگا نہ تو سایہ دھوپ سے بچانے والا بلا یوں نہیں میرا لا سے بچانے والا کوئی کام آ گیا انہا ترمی بشارا وہ تو توڑتی ہوگی چنگارے کل کسرے ایک ایک چنگارا پورے محل جتنا ہوگا کا انالا تم سفر گویا کہ وہ ایک ایک شاخ جو شولے کی نکلے گی نا وہ زرد اونٹوں کے قطاروں کی تا نکلیں گے قطاریں بات بات کے دان ہم سے نکل رہے ہوں گا جمالات اور سفر زرد رنگ کے اونٹوں کی قطاریں پہلو یوم ضلع المقزبی نہ ماننے والوں پر لانت ہاں جا یوم یون تے وہ دن ہے جس دن میں وہ کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا اللہ سے نہ یوں ضلع اور اس کو اذن دیا جائے گا فیا تدلون تاکہ وہ اپنا کو عذر پیش کریں لوں یو میں یہ دہاڑا ہے فیصلے کا بنا دیا ہم نے جمع کر کے تم کو اور پہلوں کو ان کا نلکم قید اب کوئی کوئی مکہ یا کوئی تجویز ہو سکتی ہے تو تدبیر کر لو میرے خلاف یا مجھ سے بچنے کی لوگ پرہیزگار جو ہیں وہ سونے ساروں میں ہوں گے چشمے میں کھیل رہے ہوں گے اور نہا رہے ہوں گے اور پھل فروٹ کھا رہے ہوں گے ممبا یشت ہو جو کچھ چاہیں گے مل جائے گا کلو لگے بجار کل سے کلو وشرب خوب کھاؤ پیونی اللہ ہزم کرے تمہیں دعا اللہ تمہیں ہزم کرے بما ماں کون تم تھا تم جو عمل کیا کرتے تھے ہم یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں مخلص آدمیوں کو جٹلانے والو کھا لو کا دنیا میں انکم لکم تم پکڑے جاؤ گے وہ یوم یو محض المکزبی وی ذاکر الحمر جب کہا جاتا تھا نہ بندے سے پتھر بڑھو جھک جاؤ لا یار کور الٹا آ کر جاتے تھے وہ یوم یو محضل فب ائی حدیث ایسی تبلیغ تمہیں کون سی حدیث کرے گی اس حدیث کی تبلیغ کو نہ ماننے والے جو ہیں پھر کون سی اس حدیث کے بعد والی حدیث کو مانیں گے اگر اس حدیث کا انکار کر دیا تو اور کوئی حدیث بھی نہیں چلے گی